رحیم جی ویور السلام علیکم آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام چراغ ہدایت امام حسین علیہ السلام میں ویورس ہم نے ہمارے پہلے اپیسوڈ کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہا کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت ہے کشتی نجات ہے اور آپ سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں اس پروگرام اس سیریز کے ذریعے ہم ایک چھوٹی سی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اس دس دن کے سفر کے ذریعے اپنے آپ میں چھوٹے چھوٹے چینج لائے تاکہ ہم اپنے آپ کو حقیقی حسینی بنا سکے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے سسٹر سید ازمی زہرہ رضوی آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں السّلام علیکم وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ آ, سسٹر جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے راہے کوفہ کا سفر طے کیا اور کوفہ کے بجائے امام حسین علیہ السلام کو کربلا جانا پڑا یہاں کے واقعات پہلی چاند یہ محرم کی چاندرات یہ تمام چیزیں ہم لاسٹ اپیسوڈ میں ڈسکس کر چکے ہیں اب اگر دوسرے محرم پر نظر ڈالیں دوسری محرم جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچتے ہیں تو تاریخ میں ہمیں کیا ملتا ہے اور ذبح رجیم بسم اللہ الرّحمن البہیم دو محرم اکسٹ ہجری وہی تاریخ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلطِ السلام کا قافلہ سرزمین کربلا پر وارد ہوا کربلا کی سرزمین کہ جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں ذکر ہے کہ جو بھی نبی کبھی یہاں سے جن کا گزر ہوا ہے وہ کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا جی ہوا کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا جی ہوا اور ان کا پھر سوال کرنا کہ یہ کون سی زمین ہے اور خدا کا آ, اس بارے میں آگاہ کرنا انہیں کہ یہ وہی سرزمین ہے جسے کربلا کہتے ہیں اور پھر اس کے یہ واقعات آ, رونما ہوں گے جی اب اس سرزمین پر خود آقا حسین علیہ صلاح وسلام پہنچ چکے ہیں یقیناً اب 61 ہجری دو محرم وہ تاریخ والد کربلا ذاتِ گرامی امام حسین علیہ السلام کی ہوتی ہیں اپنے قافلے کے ہمراہ جیسے کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ جی میں ذکر کیا تھا کہ ابن زیاد نے یہ انسٹرکشنز دیے تھے کہ ہر کو کہ قافلہ امام حسین علیہ السلام جو کہ کوفہ نہیں جانے دینا ہے اسے ایسے بے آب و گیا جنگل میں اتارو جہاں یقیناً بہت تکلیف انہیں ملے بے آب و گیا یعنی پانی نہیں کچھ آرام نہیں ہے دھوپ کی تمازت ہے تکلیفیں ہوں تو لہٰذا یہ قافلہ کربلا لایا گیا اب جب یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں پہنچنے کے بعد امام کے گھوڑے کے قدم خود اس نے روک لیے ہیں امام کا جو رہوار تھا جو گھوڑا تھا اس نے اپنے قدم کو جی. روک لیا امام نے ایک مرتبہ سوال پوچھا کہ کون سی سرزمین آئی یہ بتانے والوں نے الگ الگ, الگ نام بتائے ہیں یقیناََ نینوا, جی. نینوا ہے غزریا ہے شت الفرات ہے بہت سے نام لیکن امام پوچھتے رہے کوئی اور نام کوئی اور نام پھر جب امام نے کربلا کا نام سنا ہے تو امام نے ایک مرتبہ یہ جملہ فرمائے کہ یقیناً بس خیمے یہی پر نصب کرو یہی وہ سرزمین ہے کہ جس کا مجھے انتظار تھا خیمے وہاں پر نصب کرنے کا امام نے حکم تو دے دیا فرات کچھ دور پر تھا فرات کے قریب امام نے چاہا کہ خیم نصب کیے جائیں یہاں تک کہ ہر نے کہا کہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ فرات کے قریب آپ خیم نصب کریں لہٰذا تین سے پانچ میل کی دوری پر جو ہے امام کو خیم نصب کرنے دیے گئے اور پھر یہ وہ سرزمین ہے کہ روایتوں میں موجود ہے کہ جب امام نے کربلا کی سرزمین پر قدم خود امام نے رکھا اپنے گھوڑے سے اتر کر جیسے امام نے قدم رکھا ہے تو وہ زمین جو ہے ایک مرتبہ زرد ہو گئی اور غبار اٹھنے لگا جب اس منظر کو بی بی ام کلثوم نے دیکھا ہے تو ایک مرتبہ پریشان ہو گئی اور کہتی ہیں بھیا یہ کون سی سرزمین ہے کہ یہاں جب سے ہم آئے ہیں مجھے خوف لگ رہا ہے ایک ڈر لگ رہا ہے جی اور یہ بہت ہی ایسا بیابان ہے جو بہت ہی زیادہ خوف زدہ کر رہا ہے امام نے فرمایا یہ وہی سرزمین ہے کہ جب صفین کے سفر میں بابا کے ہمراہ اس سرزمین جی. پر پہنچے تھے تو پہنچنے کے بعد اسی سرزمین پر جب بابا رکی تو ایک مرتبہ حسن کے زانوں پر سر رکھ کر کے بابا سو گئے تھے کچھ لمحے کے لیے کہ اچانک بابا کی آنکھ کھلی اور آپ نے گریہ کرنا شروع کیا تو ایک مرتبہ بھیا حسن نے سوال کیا تھا کہ بابا آپ کے گریہ کا سبب کیا ہے جی. اس وقت میں بھی بابا کے قریب موجود تھا میں نے سنا کہ بابا فرمانے لگے کہ در اصل میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ جو سرزمین ہے یہ پوری خون آلود ہے یہ خون کا سمندر ہے یہاں پر جو موجے مار رہا جی. ہے اور اس میں میرا حسین جو ہے خون کے سمندر میں غرق ہو رہا ہے اور وہ صدا دے رہا ہے کہ کوئی ہے میری مدد کے لیے لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے وہاں پر موجود نہیں ہے یعنی یہ تمام باتوں کو مولانا حسین علیہ سلاۃسلام نے اپنی بہن جناب ام کلثوم سے بیان کیا اور بی بی ام کلثوم نے گریا کیا ہے یہاں پہنچنے کے بعد یہ تمام چیزیں بھی سامنے آتی ہیں ایک روایت اور ملتی ہے کہ اسی دن یہاں پہنچنے کے بعد ایک صحابی نے ایک وہاں پر ایک درخت تھا بیری کا اس بیری کے درخت سے مسوا کے لیے ایک شاخ کو کاٹا تھا اس نے مسوا کرنے کے لیے برش کرنے کے لیے اس نے ایک کو کاٹا تو اس سے تازہ خون جاری ہو گیا تھا اس یعنی شاک اس شاخ سے جی اس درخت سے جی بی جی کے درخت سے جب ایک شاخ کو توڑا تھا اس صحابی امام حسین علیہ السلام نے تو تازہ خون جاری ہو گیا تھا یعنی وہ تمام چیزیں وہاں پر ظاہر ہو رہی تھیں کہ جو پریشان کن تھیں جو کہ پریشان جی کر دینے جی جی جی والی تھی یعنی یہ واضح ہو رہا تھا کہ یہ وہی سرزمین ہے جو کرب سے بلاؤں سے بھری ہوئی ہے اور بے شک اس سرزمین پر افرزند رسول حسین علی علیہ السلام واپس ہو چکے تھے۔ جس طرح سے اپ نے ہمیں بتایا کہ ابھی دو محرم کو امام حسین علیہ السلام پہنچ چکے ہیں کربلا کی سرزمین پر ابھی بھی امه کلثوم سلام الله علیها کو بتاتے بھی ہیں کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پہ اپ کا قتل کیا جائے گا اپ کے بچوں کو مارا جائے گا خون کی ندیاں بہے گی تو اب کربلا پہنچنے کے بعد دو محرم سن 61 ہجری کو اور کون سے واقعات رونما ہوئے جی خاطر ہم دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ابھی ہم نے بات کی یہ کربلا کی سرزمین پر پہنچنا اور امام کا واقعات کی خبر دینا اور اطلاع جی، جی. کرنا پہلا قدم قدم کہ یہ سرزمین کیسی ہے اور جی. اس کے بارے میں کیا جی. کچھ بیان کیا گیا اب یہاں پہنچنے کے بعد امام نے جو قدم اٹھایا ہے جو امام کا اختام رہا ہے یا امام کا جو طرز عمل رہا کیا چیزیں امام نے انجام دی ہیں وہ ہم دیکھیں تاریخ میں یعنی امام نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ کربلا پہنچنے کے بعد اطمام حجت کی ہے کوفا والوں کو خط لکھا لیکن وہ خط کا معاملہ کہ وہ خط کوفا والوں تک پہنچنے نہیں دیا گیا اور کاسد کو یعنی قیس مصر کو ہی قتل کر دیا گیا دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا وارد ہونے کے بعد ہر نے جو ہر کی طرف سے جو قدم اٹھا گیا اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ ہر نے ابن زیاد کو امام کے کربلا پہنچ جانے کی خبر لکھی اس نے لکھا کہ ہاں جیسا کہ حکم تھا تیرا میں نے انہیں اس بیابان میں میں انہیں لے کر آ چکا ہوں اور یہ یہاں آ چکے ہیں ابن زیاد نے فوراََ یہ خط جو ہے روانہ کیا اور امام کے نام امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط اس نے بھیجا جس میں یزید کے لیے بیت کا مطالبہ کہ ہاں آپ لوگ یہاں لائے گئے یعنی ایک ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ خوف زدہ ہو جائیں کہ انہیں ہم نے کوفہ بھی نہیں جانے دیا انہیں پلٹر مدینہ نہیں جانے دیا اور یہاں پر ہم جنگل میں جی بیابان جی میں لے آئے ہیں جہاں پانی سے بھی اس طرح دور سے رکھا دور, رکھا دور رکھا گیا ہے اور ہماری پہرے داری یہاں پر جی جی ہے ڈرانے یعنی دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اوپر سے یہ خط اس نے دیا جی کہ یہ مطالبہ کر رہا ہے اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ انکار کرنے پر قتل کر دیا جائے گا یعنی قتل کی دھمکی جی بھی ہے دے رہا ہے امام کا طرز عمل یہ خط امام کے پاس پہنچا امام نے اس خط کو زمین پر پھیک دیا ہے یعنی کوئی توجہ اس خط کی جانب نہیں دی ہے یعنی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید امام خوف زدہ ہوں گے بیت کر لیں جی. گے ڈر جائیں گے یا میری بات کو ماننے کے لیے کچھ اور راستہ نکالیں گے لیکن یہاں پر امام جان رہے ہیں کہ یہ باطل کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے جب وہاں پر امام کا یہ جملہ ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیت نہیں کر سکتا تو معاملہ یہاں بھی وہی کہ یزید کی بیت کا جی بارے بارے جی امام نے اس خط کو ہی پھیک لیا جی ہے اور پھر اس کے بعد ایک قدم اور اٹھایا امام نے کربلا پہنچنے کے بعد کہ امام نے محمد حنفیہ کو اپنے کربلا پہنچنے کے ایک خط کے ذریعے سے اطلاع دی ہے جی کہ امام پہنچ چکے جی جی ہے کربلا امام جی نے خود ایک تحریر فرمایا ہے خط لکھا ہے اور جس میں امام کے یہ جملے بھی تھے کہ میں نے زندگی سے ہاتھ دھو لیا ہے اور ان قریب موت سے ہم کنار ہو جائیں گے یعنی امام کو یہ یقین تھا کہ ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے کیونکہ امام جانتے جان تھے کہ میں بیت یزید نہیں کرنے والا ہوں جی اور جی نہ میرا یہ قافلہ کبھی یزید کی طرف جو ہے بیت جی کرے گا, جی جی گا لیکن اب امام یہ بھی جانتے تھے کہ اس بیت کے انکار میں نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام جو ہے افراد یہ باطل یہ شر پسند افراد جو ہے ہمیں قتل کر دیں گے ہمیں شہید کر دیں گے تو لہٰذا امام کو یقین تھا اور امام نے یہ خط کے ذریعے بھی محمدیہ کو اطلاع دے دی تھی کہ قریب زندگی سے ہم ہاتھ دھونے والے ہیں پھر اس کے بعد لب فرات امام نے خیمے جو نصب کرنے کا حکم دیا تھا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ہٹا دیا گیا اور پھر دور کر دیا گیا پھر امام نے وہاں کی سرزمین کو خریدا یہ ایک بہت بڑا جملہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ امام جی نے سرزمین کربلا کو خریدا اور خرید کر کے حبا کر دیا وہیں کے لوگوں کو یعنی کہ امام کی غیرت اور سخاوت دونوں کو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ امام کی غیرت یہ ہے کہ میں غیر کی سرزمین پر اپنے آب آب کو دفن کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں جی تو امام نے اس سرزمین کو پہلے خریدا ہے یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام نے سرزمین کو خریدا اور پھر ان لوگوں کو حبا کیا شیعوں کے متعلق بھی وصیتیں امام جی نے کی تھی میرا کوئی شی آئے تو اسے مہمان کرنا اور ان سے جی کہنا کہ میری پیاس کو جب بھی ٹھنڈا پانی پیے میری پیاس کو یاد رکھ یہ جی تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جی پیش آئی ہیں تو یہ امام کی غیرت اور سخاوت دونوں ہمیں یہاں پر اس چیز کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے کہ امام یہاں پر بیابان میں پہنچے ہیں لیکن اس سرزمین کو خریدنے کے لیے جو کچھ مالیت تھی آپ نے لگا دی خریدا یہ غیرت کا تقاضا تھا کہ میں اور رہتی دنیا تک میرے چاہنے والے جب یہاں آئیں تو کوئی غیر پلٹ کر یہ نہ کہہ سکے کہ حسین کسی غیر کی زمین پر متفون ہے یا حسین کے چاہنے والے غیروں کی زمین پر جاتے ہیں بلکہ مولا حسین نے بالکل حق دے دیا ایک چاہنے والے کو کہ بالکل حق کے ساتھ جا کر کہہ سکتا ہے میرے آقا حسین کا یہ روزہ ہے میرے آقا حسین absolutely. کی اصل زمین یہ سرزمین ہے تو یہ غیر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی غیرت کو پامال کر دیتے ہیں کہا گیا نا سوال کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے چوتھے امام کی ایک حدیث سے جو مکمل یاد نہیں آ رہی کہ چند چیزیں جو ہیں انسان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں جی اس میں سے ایک چیز ہے سوال کرنا جو غیرت مند ہوتا ہے اس کے لیے کسی چیز کا سوال کرنا اگر اسے دس روپے کی بھی ضرورت ہے لیکن اگر غیرت جی مند ہے تو اسے یہ بھی گرا گزرے گا کہ وہ دس روپے بھی کسی سے یقیناً جی لیکن جہاں پر غیرت نہیں ہوتی وہاں پر انسان ہر وقت ہاتھ پھیلاتا ہے ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے ہمارے ذہنوں میں بہت سی ایسی فیملیز ہوں گی جو بہت مشکلات میں ہوتے ہیں لیکن لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی تکلیفوں کا کبھی بھی ذکر نہیں کرتے جی ہیں بلکہ مشکلات کا وقت جو ہے خود ہی کاٹتے ہیں خدا سے دعا کرتے ہیں خدا ان کے لیے راستے بھی ہموار وار کرتا ہے لیکن اس کے برعکس ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بس انہیں کے بھروسے ان کی زندگی چلتی ہے خدا کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں کہ خدا کیا ہمیں دے رہا ہے ہمارا جی جی نہ لیں تو ہماری جی تو ہمارا جی گھر جی نہ چلے جی ہمارا معاملہ حل نہ ہو تو یہ تمام چیزیں انسان سوچتا ہے یہاں پر مولانا حسین کے غیرت کے ذریعے سے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے ہر چاہنے والے کو ایک آپ نے ڈگنیٹی دے دی ہے آپ نے ایک سر اٹھا کر کے مولا حسین کے روزے پر کہ ہم جہاں جہاں بیرے وہ سرزمین بھی ہمارے امام حسین اللہ علیہ وسلم یقیناً اور سخاوت جی ایسی سخاوت کا پہلو کہ امام نے خریدا یا غیرت اور پھر اسی سرزمین کو ان لوگوں کو گفٹ کر دیا جی یہ سخاوت ہے یق... یقینا دینا کہ جس کے ذریعے سے ہم سیکھیں فقط لینا ہی انسان کی صفت نہیں ہونی چاہیے ہمیں ہم بالکل اور اس کی سب سے پہلے شروعات اس معاشرے میں جو سب سے بڑی تکلیف ہے ہم اپنے والدین کے اعتبار سے جو فراموش کر جاتے ہیں ان سے پوری زندگی لیتے رہتے ہیں بچپن سے لے کر ہر چیز ان سے مانگتے ہیں ہر چیز مانگتے ہیں یہاں تک کہ جو وہ ضعیفی کے عالم میں پہنچ جاتے ہیں. پھر جب ہمیں دینے کی باری آتی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موقع نہیں کہ ہم آپ کو وقت دے سکیں ہمارے پاس پیسہ نہیں کہ ہم آپ کے لیے خرچ کر سکیں ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہے فطرت ایک انسان کی ہوتی ہے بہت بخیل ہو جاتا ہے اور جب لینا چاہتا ہے تو وہ حق سے کہتا ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے لہٰذا ہمیں یہ چیزیں भी چاہیے, भी چاہیے. جی. تو سخی بننا سیکھیں اگر مولا حسین کے چاہنے والے ہیں تو سخی ہونا پیغام امام حسین علیہ السلط والے ہمیں دیا ہے سسٹر جی. جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کتنے سخی تھے سخاوت کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے آج کے لوگوں میں سخاوت ہم دیکھتے ہیں کئی نہ کئی کم ہوتی جا رہی ہے ماشاء سے ہمارے ویورز جیسے بہت اچھے ہیں لیکن پھر بھی ہم دیکھیں کہ جب بات سخاوت کی آتی ہے تو لوگ پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر میں دے دوں گا کسی کو تو کیا میرے پاس کچھ بچے گا تو سخاوت کے موضوع کو اس چیز پر اور روشنی ڈالنے کے لیے کوئی اور تاریخی واقعہ اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں جی بالکل یہ بہت ہی عظیم صفت ہے بہترین صفت ہے جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے خدا سخی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے میں ایک مثال یہاں پر دینا چاہوں گی کہ تاریخ میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ کچھ افراد جو ہے یمن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان میں ان افراد میں ان لوگوں میں ایک فرد ایک شخص ایسا تھا جو بہت زیادہ بحث و مباحثہ کر رہا تھا رسول اللہ سے جی آرگومنٹ کر رہا تھا الگ الگ چیزوں پر الگ الگ بات پر اور اس کا انداز بھی کچھ ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس جو ہے بات پر غصہ آ رہا تھا لیکن آپ نے تحمل سے کام لیا برداشت سے کام لیا اور اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے لیکن رسول اللہ اسے ناراض ہوتے جا رہے تھے کہ اس کا یہ انداز ہے کہ وہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے اور انداز اس کا اچھا نہیں ہے مباحثہ یا بار بار جو ہے بات پوری ہونے سے پہلے اپنی بات کو پیش کر دیتا ہے ہمیشہ ہر چیز کو ڈاؤٹ فل بالکل اس طرح سے وہ دیکھ رہا ہے چیزوں کو تو یہ تمام چیزیں جو تھی تو وہ ظاہر سی بات ہے اچھی نہیں لگیں گی کسی کو بھی رسول خدا کی ناراضگی اس سے ہو رہی ہے اس کی اس تمام چیزوں کی وجہ سے لیکن تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی بتایا گیا کہ اس شخص کے اندر ایک ایسی اچھائی ہے کہ جسے سن کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے اب رسول اللہ سے بیان کیا گیا کہ کی اس کے اندر جو اچھائی وہ یہ ہے کہ یہ بہت سخی ہے یہ لوگوں کی بہت ہیلپ کرتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے کسی کو آ, کسی کا شکم بھر دینا کسی کی غذا کا انتظام کر دینا یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہترین سخاوت ہے یقینا جو بھوک ہوتی ہے وہ انسان سے بہت سی برائیاں کروا دیا کرتی ہے انسان جب بھوکے پیٹ आचली ہوتا ہے یہ غربت کا مارا ہی سمجھ سکتا ہے اسی لیے تو کبھی غریب انسان پلٹ کر اکثر کہہ دیا کرتا ہے نا جس غربت کو ہم نے دیکھا ہے آپ دیکھتے تو پتا چل پتا چلتا تو یقینا یہ ہے بھی ایسی چیز غربت کی مولا کائنات نے خود فرمایا تھا کہ یہ دو چیزیں مجھے اگر مجسم جسمانی مل جاتی تو میں قتل کر دیتا ایک جہالت دوسرے غربت کیونکہ یہ دونوں کی وجہ سے انسان جو ہے اکثر بہک جاتا ہے اور وہ جو ہے گمراہی کی طرف بڑھ جاتا ہے تو لہٰذا یہ لوگوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے اور اس کے اندر سخاوت بہت اچھی ہے اس کی بہت زیادہ یہ سخی ہے جب یہ جملہ آپ نے سنا آپ کو بتایا گیا اک مرتبہ آپ نے اس کی طرف مسکرا کر کے دیکھا اور اس کی تعریف کی ہے اور آپ نے یہ بیان کیا اس سے کہ تیری اس کوالٹی کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے تو یہ پلٹ کر کہتا ہے کہ کیا خدا سخاوت کو بہت پسند کرتا ہے تو رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک خدا سخاوت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اب اس انسان کا جو طریقہ تھا وہ بدل گیا اور اس نے پلٹ کر کہا کہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں خدا کے دین پر ایمان لاتا ہوں میں کلمہ پڑھتا ہوں میں مسلمان ہوتا ہوں یعنی ایک سخاوت اس کو اب احساس ہو رہا ہے کہ جہاں پر میں تھا اب تک جس دین سے میرا تعلق تھا وہاں تو کبھی میری اس کوالیٹی کو اس طرح سے اتنا پیار نہیں دیا گیا اور یہاں آکر یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جو میرا طریقہ ان کے ساتھ بات کرنے کا تھا وہ تو بہت ہی برا تھا ان کے غصہ بھی میں دلا رہا تھا لیکن ان کا غصہ اچانک سے صرف میری اس ایک صفت کی وجہ سے بدل گیا, گیا اور وہ غصہ جی. مہربانی میں بدل گیا اور پھر ان کا یہ کہنا کہ ہمارا اسلام سخی کو پسند کرتا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ جو سخاوت کرتے ہیں یقیناً ان, ان کے لیے بہت ہی عجر و ثواب ہے تو یہ اس ایک بات کے ذریعے سے اپنے جی آپ کو پلٹ دیتا ہے اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ سخاوت کی صفت کسی کو دینا مولا حسین علیہ السلات وسلام کربلا پہنچے ہیں اتنے بڑے ڈیفیکلٹ وقت میں ایسے عالم میں کہ جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنی زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں اور زیادہ مشکلات بڑھنے جی والی لیکن اس وقت بھی آپ نے یہ سخاوت کو اپنے ظاہر کیا کہ زمین کو خرید کر اور حبا کر دیا گفٹ کر دیا تحفے جی میں دے دیا ہے جی آپ چاہتے تو زمین کو اپنے لیے رکھ لیتے یا کہتے کہ ہم جب اگر شہید ہو گئے تو ہمارے قافلے کو یا ہمارے خان یا جو مستورات ہیں ان کے لیے یہاں کچھ گھروں کا انتظام کیا جائے یا کچھ بھی نہیں لیکن آپ نے حبا کر دیا اور یہاں پر آپ کی سخاوت بھی ہمیں ہے جو کہ ہمیں پیغام رہی مشکل وقت جی میں بھی سخاوت کا دامن نہیں چھوڑا, نہیں چھوڑا جی بالکل ٹھیک جی جی جی سسٹر اور جہاں بات سخاوت کی آ رہی ہے وہی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے آج موجود ہیں جب بھی محرم آتا ہے خصوصاً اگر دس دن کی بات کرے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا تاکہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہم اتنا کھانا اور اتنا پانی بانٹتے ہیں وہی یہ چیز بھی ہمیں سوچنے کی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب بھی مجلس سے لوگ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں جب بھی جلوس وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں لوگ پلٹ کر چلے جاتے ہیں تو وہی نیاز امام حسین علیہ السلام ہمیں راستے پر پڑی ہوئی نظر آتی ہے, بھی کا مقام ہے یقیناً تو جس امام حسین علیہ السلام سے ہم سکھاوت سیکھتے ہیں وہی امام حسین علیہ السلام ہمیں رزق کی عزت کرنا کس طرح سکھاتے ہیں بے شک ہم یقیناً دیکھیں کہ جو ذات گرامی اس قدر اعلیٰ افضل و اعلی ہے اور جن کے ذریعے سے ہمیں بے شمار پیغامات مل رہے ہیں وہ اس چیز کو کیسے پسند کریں گے کہ ان کے نام پر چیزوں کو ضائع کیا جائے ان کے نام پر چیزیں اس طرح سے غذا کو برباد کیا جائے بے شک یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل غور ہیں اور ہمیں توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے کہ جب امام حسین علیہ صلاحت علام کی مجلس میں جو بھی تبرکات کا انتظام کیا جاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ان تبرکات کی عظمت کیا ہے باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے ملائقہ جی اس تبرک کو جو ہے بہت کی احترام سے لینے کے لیے وہاں پر اس فرش ازا پر تشریف لاتے ہیں ہم جیسے انسان گنہگار ہونے کے باوجود بھی ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ مولا حسین کا وہ تبرک ہمیں ملتا ہے تو ہم جتنا لے سکتے ہیں سب سے پہلی ڈیوٹی ہماری ہونی چاہیے کہ ہم جتنا کھا سا اتنا ہی اتنا ہی لیں کبھی یہ نہ ہو جائے کہ نہیں انسان بس نہیں ہمیں بہت سے ذرا دو چار پیکٹ اور دے دیجیے یہ بھی ایک چیز غلط ہے کہ ہم اگر اکیلے ہیں ہم جو بھی جتنے افراد مجلس میں آئے ہیں انہیں تبرک مل رہا ہے ان کے لیے اتنا ہی ہے ہم کبھی کبھی زیادہ لے لیتے ہیں یا مجلسوں میں بالخصوص کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض خواتین جو ہیں بہت زیادہ تبرکات لے لیتی ہیں کچھ کھایا اور اس کے بعد وہ چیزیں وہیں پر پھینک دی گئیں جلوس ختم ہوئے محرم ختم ہوا دوسرے دن یہ نظر آتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر یہ کھانے کے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں اناج وہاں پر سڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ رسک کی بے حرمتی تو کیسے آقا حسین کہ ہم ان پر رو رہے تھے اور وہی پر اس رسک کو کہ جو انہی کے صدقے میں ہمیں مل رہا ہے جسے خود نیاز حسین کو لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تشریف لاتے ہیں ہم نے اسے پھینک دیا ہے پھینک دیا اور اس طرح سے اسے سڑکوں میں سڑنے دیا اس لیے بہتر ہے کہ جتنا ہم کھا سکیں اگر زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی کہ ہاں کوئی ضرورت مند ہے تو اس آپ اسے اس کے حوالے کر دیں اس تک کے پہنچا دیں لیکن اس طرح سے بے حرمتی غذا کی کرنا خدا کب کس چیز کی وجہ سے جو ہے سزا نازل دے ہم نہیں اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں لہذا اسے رسک کا احترام کرنا سیکھیں تاریخ میں میں خاہر نلم ایک واقعہ ہے حیات القلوب میں میں نے پڑھا تھا کہ قوم تھی اس قوم کا نام اس وقت یاد نہیں آرہا لیکن معتبر ترین ہے اور شاید حیات القلوب کے جلد اول میں یہ واقعہ موجود بھی ہے کہ ایک قوم ایسی تھی کہ جسے اللہ نے ایک بہترین تحفہ دیا تھا کہ جی وہ ایسی جگہ زندگی بسر کر رہے تھے جہاں پر پانی جی آ, جو ہے بہترین نہر جاری تھی اور ایسی نہر جاری تھی کہ جس کے ذریعے سے جب وہ کاشت کرتے تھے یعنی کھیتی کرتے جی تھے تو اس سے بہترین جو ہے گندم پیدا ہوتے تھے اچھے گندم پیدا جی ہوتے تھے پھر اس کے ذریعے سے وہ لوگ روٹیاں آ, بہترین کھاتے تھے یعنی کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہیں تھی بہترین ان کے پاس پانی موجود تھا اور پانی کے ذریعے سے سینچائی کرتے کھیتی کرتے اور بہترین جی غذا کا انتظام تھا لیکن دھیرے دھیرے ان لوگوں کے اندر یہ چیزیں آنے لگی کہ اتنا کچھ تو ہمارے پاس غذا ہے تو لہٰذا اس کا ان لوگوں نے احترام جو ہے کم کر دیا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس غذا کا کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں کس طرح سے توہین کر رہے تھے کہ بچوں کی گندگی بھی یہ لوگ جو ہے اس روٹی کے ذریعے سے صاف کرتے تھے اور پھر وہ نجس روٹیاں جن میں روٹیوں میں نجاست لگ جاتی تھی اور ان کو یوں ہی پھینک دیتے تھے ظاہر سی بات ہے جب نجاس بالکل کے لیے استعمال کیا نجس روٹیوں کا ایک ڈھیر لگ گیا اور ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے اسی واقعے میں ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا جب انہوں نے یہ دیکھا منظر تو ان لوگوں کو ٹوکا ہے روکا ہے لیکن ان لوگوں نے اپنی غلطی پر کوئی خیال نہ کیا پھر اس نبی، ان نبی نے ان لوگوں کے حق میں خدا کی بارگاہ میں جو ہے شکایت کی ہے عذاب ایسا نازل ہوا کہ اس کے بعد وہ جو نہر تھی جس کے ذریعے سے جو ایک تحفے کے طور پر انہیں ملی تھی وہ نہر کا پانی سوکنا شروع ہو گیا وہ جو کاشت کرتے تھے وہ ختم ہو گیا جو ذخیرہ تھا ان کے پاس گندم کا وہ ختم ہو گیا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ یہ دانے دانے کے محتاج ہو گیا اور کچھ کھانے کے لیے نہیں بچا تو جو نجس روٹیوں کا ڈھیر تھا اب جا کر اس میں سے وہ نجس روٹیاں نکالتے تھے اور کھاتے تھے اب اتنے مجبور ہو چکے تھے کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا تو نجیس روٹیوں کے ڈھیر کو ان لوگوں نے اپنی غذا بنائی اور کھانا شروع کیا تاکہ ہمارا شکم بھر جائے تو انسان دانے سے اس طرح سے نہ وہ ہو جائے کہ غافل کی دانے کے لیے رزق کے لیے انسان اپنا وطن چھوڑتا ہے کتنی محنت کرتا ہے کتنی مشکلات کا سامنا کرتا ہے اس رزق کی اہمیت کو سمجھے بہت زیادہ عرض کرنا چاہوں گی گزارش کرنا چاہوں گی کہ نیاز کے حوالے سے جو کچھ بھی غذا ہے جتنی ضرورت ہے اتنی, اتنی نیاز اتنی لیں اور اس کے علاوہ برباد کرنے کے لیے نہ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی خدا اس طرح سے ناراض ہو کر کوئی عذاب الہی نازل کر دے تو Absolutely. ہمیں اس واقعے سے درس لینے کی یقیناً ضرورت, ضرورت ہے کہ قدر دا. کریں رسک کی بالکل ٹھیک اور رسک بھی وہ رسک جو نیاز امام حسین علیہ السلام بیشت. ہے جس کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں بیوز خاص کر محرم میں اس بات کا خاص خیال رکھے کہ جب ہم جلوسوں میں جاتے ہیں مجلسوں میں جاتے ہیں لوگ جانتے ہیں یہ جو مجمع ہے جو کالے کپڑے پہن کر نکلتا ہے جو علم مبارک اٹھاتا ہے جو امام حسین کو مانتا ہے حضرت عباس علیہ السلام سے محبت کا اتنا اظہار کرتا ہے یہی وہ مجمع ہے جب اپنے گھر پلٹ کر چلا جاتا ہے راستوں پر کچروں کا گزہ کا ایک اموار لگ جاتا ہے ہم کہتے ہیں نا ہم روتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی پیاس پر ہم سبیل لگاتے ہیں ہم روتے ہیں کہ کس طرح مولا کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا اور پھر ہم اسی غذا کو اسی نیاز کو ویسٹ کرتے ہیں ایک بار جب آپ اس نیاز کے پیکٹ کو راستے پر رکھنے کے بارے میں سوچیں تو یہ خیال کو اپنے دماغ میں ضرور لائیں کہ کیا امام حسین علیہ السلام آپ کی اس چیز کو پسند کریں گے اور اگر آپ کا دل کہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے تو اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو اور امام حسین السلام کے چاہنے والوں کو سدھارنے کی کوشش کریں اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ